ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم الصيام تماما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا صفر فعدة من أيام مخر رب بھائی اور دوستوں میں نے پڑھی رمضان کے بارے میں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے یہ کیا ایمان والا تم پر فرض کیے گئے روز جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پا تاکہ تم پرزگار ہو جاؤ تقوا والے ہو جاؤ گنتی کے چند دنوں میں اور اللہ تعالی نے جو قانون قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے انسان کو بے بس اور مجبور کسی جگہ نہیں کیا اس کی بے بسی اور مجبوری کی ساری حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا پوری سہولت دی ہوئی ہیں خلاف دنیا کے قانون ہمارے میڈیکل کالج میں قانون ہے کہ جو لڑکا تین چانے پاس نہ اس کو نکالا جائے نکال لیتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے کہا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور او تین چانوے رہ سکا تو پھر تو مطالقہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے اس کو تو قسمت کہتے ہیں ماشاء اللہ کہ ایسا قانون اب نم رہا ہے جس نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کوئی آدمی بیمار ہو سکتا ہے کسی آدمی پر مصیبت آ سکتی ہے لینگ اللہ افراد کا یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کا یہ کمال ہے کہ ہر ایک انسان پر جو جو حالتیں آ سکتی چونکہ اللہ کا بھی ہے قانون ہے تو اس لیے اس میں کہیں پر بھی کمزوری کہیں پر بھی اس میں سختی کہیں پر بھی ناقابل برداشت حالت اس کی کسی جگہ پی پر نہیں ہے بلکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو جو انگریزی قانون چل رہا ہے اس کی درستی اور سختی کا تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اور نامکمل ہونے کا بارے پاکستان پر ریکارڈ میں کسی فوجداری میں صلح نہیں ہے رابطے کے مقدمے میں صلح ہو گئی آپ کی ترگے میں یا تین رسد کے مقدمے میں زخمیوں کے مقدمے میں صلح ہو گئی تو آپ کو بیان بدلنے پڑیں گے تو بیانوں کو بدلیں گے مقدموں کو ختم کریں گے کیونکہ اس میں سلح نہیں اور عجیب بات یہ کہ ایک آدمی لوور کورٹ نے پھانسی ہائی کورٹ نے پھانسی سپریم کورٹ میں پھانسی اور اگر صدر کو رحم کے اپیل کرے تو صدر کو اختیار ہے کہ اس کو چھوڑ دو بس سے کیا چیز جنم لے گی کیا چیز وجود میں آئے گی اس سے کرپشن اور پارٹی بازی اور اخربا پرور یہ وجود میں آئے گی کہ اپنی پارٹیز کو چھوڑ دیں یا رشوت وجود میں آئے گی کہ کسی کاتل اتنا بس چلتا ہے کہ کسی مملکت کے صدر کو اگر وہ خرید سکتا ہے پچاس کروڑ میں اور وہ دے سکتا ہے تو اپنی جان خرید لے گا کہ تو سلاح کی گنجائش نہیں ہے اگر ایک فرد واحد کو اجازت دے دی گئی کو قطر کو پرو پھانسی کو معاف کر دے آج شریعت کی عجیب چیز ہے کسی آدمی کے جو قتل ہوا ہے اس کے دس پورسا ہیں اور اس آدمی نے جس نے قتل کیا جیسے محنت سماجت کی اس کے بعد گیا یا سنجرگے کیے کی ان کے سامنے اس نے کوئی دیکھ کے پیسے مقرر کیے میں آپ کو یہ دیتا ہوں, دیتا ہوں ان سے ایک وارث کو ایک کو اتنا راضی کر دیا تو اس کا قتل معاف ہو سکتا ہے قتل دیے تو بدل جائے گا لیکن جس آدمی کا دل دکھا ہوا ہے اس کو راضی کریں گے جس کا دل دکھا ہوا ہے اس کو راضی کریں گے اور اس کا دل راضی ہو ہو وہ جگہ اس کو معاف کرتا ہے تو دشمنی کی بنیاد ختم ہوتی ہے اور معاشرے میں جو نا ہمواری اور معاشرے میں جو اصلاح پریشانی آتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہاں آدمی ایک اپنی پارٹی کے زور سے یا پیسے خرچ کر کے یا اور کسی طریقے سے ایک تھرڈ پرسن کو سور کے انہیں اس کو راضی کر لیتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر یہ منہ چھوڑ کر کے آتا ہے کہتا ہے کہ میں نور کہا کیا کہ نہیں آیا تو دشمنی اور بڑھتی ہے یہ اس پر قانون میں یہ کمزوری ہے دشمنی اسے اور بڑھ رہی ہے معشر نور میں ہم ہمواری آ رہی ہے اور ماشا تباہی کی طرف رفتری کی طرف اور, اور بدمنی کی طرف جا رہا ہے تو تو نہ تو ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کا دینی علم ہوا نہ کسی کے پاس بیٹھنا ہوا نہ کسی سے پوچھنا ہوا نہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اور کافر جو پراپنڈا کرتا ہے اس پہ آپ کان دھر کر سنتے ہیں اسی کو مان کر چل رہے ہیں منا جو شریعت کا قانون دیا ہوا ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے ہر چیز اس کی رحمت ہے کہ جو عدالت کا قاضی ہے جو جج ہے اگر وہ اپنے گھر میں کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لے تو منشائے شریعت اور شریعت کا اس سے مطالبہ مطالب یہ ہے منشائے شریعت یہ ہے کہ یہ اس کو معاف کر کے اس کو رخصت کر کے سمجھا لگا کر اس کو بھیج دے اور اس کو ہاتھ کاٹنے کے لیے پیش نہ کرے خود کا اس کے گھر میں چوری ہوئی یہ خود گواہ ہے اس نے خود دیکھ لیا ہے تو شریعت کہہ دیے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ترس کھاؤ اور اس کو قانون گا کے پیش نہ کرو اور یہ تمہارا بس ہے کہ تم اس کو گلس جگہ سے رخصت کرو تو تم آ کر کے رخصت کر سکتے ہو لے قانون کے سامنے پیش ہو گیا اور قانون کی گرفت میں آ گیا تو پھر پیغمبر کا اختیار بھی نہیں ہے کوئی سزا کو معاف کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت ہے فاطمہ مخزومیہ وہ اس کا کا کیس پر پیش ہوا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی اور آپ کے بہت پیارے ثابت تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کو کے ساتھ بہت محبت تھی آپ کے بیٹے کی غلط ہے اور ان کے ذریعے لوگوں نے سفارش کروائی تو حضرت فرمایا کہ اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا کیا مکھی بات میں وہ تو قانون کے سامنے آئی قانون کے سامنے کیس آ سا جائے پھر قانون نافذ نہ ہو تو پھر اس سے بھاشا تباہ ہو جاتا ہے قانون کے پرشپر سے نافذ کرنا ہے لیکن جس بات کے ہاتھ کاٹا جا رہا تھا تو آپ روئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے صاحب نے فرض کیا کہ یارس اللہ سلم اگر آپ فرما دے تو ہم اس کو نہ کہ آپ رو رہے ہیں کہ میری متی کا ہاتھ کاٹا جائے اور میں رو نہیں کیا فرماتے تو ہم چھوڑ دیتے کہ نہیں برایا ہوا کبھی جس کے سامنے فیصلہ آئے اور اس کو نافذ نہ کرے کیا یہی اگر سمجھا بجا کر اس کو رخص کر دیتے تو ان کے اختیار میں تھا اب یہ چور ممنون میں احسان ہوا اس آدمی کا, اور اس, کا اس کے احسان پلے دبا اور کافی ممکن ہے کہ یہ اس پہل کو چھوڑ دے مجھے یاد ہے یہ جندر آباد میں جابر فلیٹس, فلیٹس نا یہاں میں چڑھ رہا تھا تو وہ چڑھ کے یہ جیب میں یہاں میرے پانچ سو روپئے پڑی ہوئے تھے اور سترہ گیڑ کی تنخواہ ساڑھے چار سو روپئے تھی اس زمانے سترہ گیڑ کی اپائنٹمنٹ چار سو کر چڑھ رہا تھا تو مجھے یہاں کچھ حرکت محسوس ہوئی میں نے اس کیا تو اس کی جیب کچرے کی دھوڑ مجھے میں نے پکڑنی میں اس چڑ میں نے جب کی طرح دیکھا اس نے میری طرف دیکھا سب بڑی آج بھی سوچتے ہیں سر جھکایا تو اس کی آنگنیاں میں نے آزاد کر کی میں نے خیر اب اس طرح ہوا کہ آپ چونکہ پکڑا کہ اس کا دعوت چلا نہیں جب چور کا دعو نہ چلا تو یہ کمزور ہو جاتا ہے تر. اس کی سکل بھی جو ہوتی اس کی مہارت وہ متاثر ہو جاتی ہے آپ بس میں ہم کھڑے ہیں کہ اس بس میں بسیں ہوتی تھی بڑی حکومت والی اب بس والے نے بریک لگائی بس کو تو اس نے اپنے آپ کو لڑکے کے اوپر گرایا اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو کوٹ کا یہ اندر والا جیت سامنے آیا ہوا تھا تو اس نے آگ ڈالا میں نے پھر دیکھ لیا تھا میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو تو تھر تھر جایا بڑا شردا ہوا خیر اب وہ اب اس کو دسو گے کہ مجھے ایک آدمی نے پہچان لیا ہے اب اس کا دعوی نہیں چل رہا نہیں چل رہا یہاں تک اسپیشل بھاگ کے پاس آ کر بس سے میں اترا سر میں نے کہا تم ذرا اترو میرے ساتھ میں کہا کہ اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے بھائی کہا میں نہیں اترتا اترا جی نیچے تو نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں سین دی ہے تمہیں اچھی شکل دی ہے جوانی دیے اور تم کیا کرتے ہو کچھ ہمت کرو غیرت کرو کام کے آدمی بن جاؤ گے جوں اس کو میں نے گھاٹ اس کو سر اور چکا ہے تو میں کہ دو چار تھپڑے ماروں تو ابھی سر نہیں اٹھا رہا کیونکہ اب یاد ہی طور پر شریف لگا ہے لگ رہا ہے اور چڑھا ہے غلط استادوں کے ہاتھوں نے اس کو توجنگ دے دی اور ہو سکتا ہے کہ یہی ایک گورمنٹ کی باتیں اس سے ٹھیک ہو جائے اس دن ہمارے ایک ساتھی کہانی سنا رہا تھا کہ چوریاں کرتا تھا ایک لڑکا گاؤں میں تو آخر گاؤں کے ملک کی چوری خوب اسے پٹائی کی جب خوب پٹائی کی برا اس کا حال ہوا خیر کچھ دنوں کے بعد میں دیکھا کسی کا مزدوری کر رہا ہے سر دیکھا رہے دیکھو تاکہ ہو گئے کو توڑے گا اس میں صحیح مجھے کسی کو سمجھایا دیتا نہیں سر دوباری پٹائی نے مجھے سمجھا دیا مجھے سمجھ آ گئی. غیرت پیدا ہوگی میرے پاس ایک ملازم ہوتا تھا اللہ نے مجھے اس سے بچایا ایک آدمی سے ایکتر کیا ہوا مختلف ڈاکو میں چوری میں جہاں بھی میرے پاس ہوا تھا ان دنوں میں کو یہ غائب ہوتا تھا ڈیوٹی پر جاتا تھا ڈاکے جی. چوری ہوئی خیر وہ کسی چوری میں پکڑا گیا بڑا اس کا برا حال کیا اتفاق کی بات کہ میرے مکان کے لینڈر ڈانٹ رہے تھے تو میں وہاں گیا تو میرے بیٹھے جی. کہا, کہا, کہا, کہا, کہا کہ آپ لانے کو کٹ کے چت کڑے لینڈر کے کار تھی میں نے بچیا تھی دیکھو تو دیکھو کیسے چھوڑی تو غیر رفتے دے تو خیر روزی کب آپ کی سدن میں چل رہا کا قانون رحمت ہے اس نے کسی جگہ ایسی بندش نہیں ڈالی انسانوں کے لئے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے اور یہ بے بس ہو جائیں اور تخلیف میں پڑ جائیں اماج ما علیکم علیہ دین من حاج کہ میں دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے کہ تم بند ہو جاؤ تمہاری زندگی مشکل ہو جاؤ ہاں یہ انسانی قانون ہے جس کو تم لے کر چل رہے ہو اور جس کو ملک میں چلا رہے ہو تو اس کی ایسی شکیں ہیں کہ جو بے بس کی کر رہی انسان تو روزے کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا امن کار کو مریض نوالا سفر تمن یامن و خار تم سے مریض ہو اور جو سفر میں ہو تو جتنی گنتی کے دنوں سے یہاں روزے رہ گئے ان کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں کیونکہ انسان اس پر بیماری آ سکتی ہے انسان اس پر سفر آ سکتا ہے بعض کا سفر میں سے حالات آلات جاتے ہیں کہ نہ کو شام کا کھانا ملا نہ کو شہری کو کھانا ملا اور دوسرے دن آپ سفر میں جا رہے ہیں صاحب کو دس بجے کھانا ملا آپ کھائیں نہیں صاحب آپ گر رہے ہیں تو لہٰذا کہ کسی ایک آدمی پر بھی مشکل کے حالات آ رہے ہیں تو ایک آدمی کے لیے قرآن نے قانون کو رحمت کی شکل اس کو اس دیا ہے سامنے اسے, اسے, اسے, اسے, اسے, اسے کسی ایک, ایک آدمی پر بھی اگر مشکل آ سکتی ہے تو اس کی رعایت کر کے قرآنی قانون بیان ہوا ہے تاکہ کسی ایک فرد کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور مشکل میں نہ پھنسے شروع میں جو روزے, روزے کے حکامات نادل ہوئے ہیں جب تک آدمی افطار کے بعد جاگ رہا ہو کھانے کی اجازت تھی دور سو جائے بس اگلا روزہ شروع ہو گیا ایس آدمی ہے وہ مزدوری کر کے آئے اور انہوں نے گھر پر پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ نہیں پانی سے روزہ افطار ہوا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر والی بھی کھانے کے بندوبست کرنے کے لیے تو نکلی جب واپس آئی تو سو گئے تھے دوسرا روزہ شروع ہو گیا دوسرے نے پھر روزہ رکھا اور شام کو افطار کے لیے آئے گھر پر چور کچھ نہیں ہے۔ پھر جو سو سوچوں اور جو سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا اب جسے دن پہلے سال میں گئے مزدوری پر کے نہ تو شام کو افطار میں کچھ کھایا ہوا ہے نہ خالی پیٹ ہے جو کام پر کھڑے ہوئے تو چکرا کر کے رہے ہیں دیکھے بس ان کی یہ قربانی اللہ تبارک تعلیم کو پسند آئی کہ پہلا حکم بدلا اور سہری کی اجازت روزے میں دی گئی اور کے بارے میں فرمایا گیا کہ شہری کا کھانا برکت والا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود شہری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اس لیے کسی آدمی کو بالکل بھی کھانے کی اشتہار نہ ہو تو اس وقت روٹ رو کر ایک گھونٹ پانی پی لے ضرور تاکہ شہری کی فضیلت خواصل ہو جائے اس پر فرشتوں کا اور اللہ کا رحمت نازل کرنا اور اس میں برکت کا وعدہ ہونا تو این ایک آدمی کی خاطر اور پھر بارہ تعالیٰ نے انتہائی آسانوں کو مین کر جو مریض ہو اور جو سفر میں ہو تو ان سے جو دن دن رہ جائیں روزے کے ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پورے کر لیں پہ دو تمہیں جامن بخار وہ یہ گنتی دوسرے روز دوسرے دنوں میں پوری کر لیں بیماری میں یہ جان جانے کا خطرہ ہو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور اگر وہ او اشد تکلیف اشد تکلیف ہو ایسا درد ہو کرا رہا ہو برداشت نہیں ہوتا ہے بیماری ہے اب بیماری ہے کہ تین دفعہ پر دوائی نہیں کھائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی پھر علاج نہیں ہو سکے گا لہٰذا اس کو دوائی کھانا شروع ہوئی ہے ایسی بیماری ہے کہ اس میں جان جا رہی ہوں ہمارے مالک کا آدمی رمضان نے اس کو سانپ نے کاٹ لیا تو وہ جو آدمی آیا اس کا علاج کرنے والا اس نے کہا یہ روزہ افطار کرے اور یہ دوائی لے اس نے کہا میں نہیں افطار کرتا تو دوستوں جڑے ہوئے یہ ہمارے بار کے ایک طریقہ بوجھ بارے نے کہا یہ بھوج سے جان دیے مجھنا کیا روزانہ سے روزہ ڈیڑھ دو روزہ روزہ نہیں توڑا یاد تھا کہ بےچارہ مر گیا ہمارے سامنے میں چھوٹا بچہ تھا مر گیا روزہ نہیں توڑا اور علاج نہیں کروایا بعد میں خیال ہوا کہ جن سے آدمی تو خدوشی کر لی لیکن علماء نے بتایا کہ چونکہ ان پڑھ تھا ایس ڈبری طرف سے اللہ کو غم پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر جان دے دی ہے غم پر اس نے جان دے دی روزے اجالت کے اور ان پڑھوں کہ یہاں شریعت کو حکم یہ تھا کہ جان بچانے کے روزہ کو کھولا جائے توڑا جائے ہو. کیا اب نیکی روزہ رکھتے ہیں نہیں ہے اب جان بچانا اور سبڑ کرنے کی وغیرہ فریضہ ہے تو <تصفح> لہٰذا اس کو اختیار کرنا ہے یہاں تو ایسے حالات ہیں کہ ایسے انسان کے آلات ہوں اس کی مائر ڈاکٹر اور زندار اور بات فتو بتانے والا ہے ڈاکٹروں میں دو باتیں ایک مائر ہو اپنے فن کر کے اس کو پتا ہو کہ اگر علاج نہیں کرے گا یا یہ روزہ رکھے گا تو اس کے نقصان ہو سکتا ہے اس کے بس بال کا پورا یقین ہو اور دوسرا وہ ایسا بے خوف نہ ہو اللہ کے خوف سے خالی نہ ہو کہ بات بات پر کہتا ہو کہ روزہ کھاؤ جی گنا مجھ پر ہے پہلے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. معمولی معمولی باتوں پر بد دین اور بدبادت لوگ ہوتے ہیں. تو معمولی معمولی باتوں پر دین کو لسان پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں ایسے آدمی کی بات نہیں مانی لیکن جہاں ضروری ہو گیا تو وہاں روزہ رکھنا نہیں کہ نہیں کہ بدر کی جان جیسے سترہ مبارک کو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ صاحب اکرام کو حکم دیا کہ اختار کر لڑ کھا پی لیں کیونکہ جنگ میں جائے وہ طاقت اور قبول کی ضرورت ہے صاحب اکرام ایسے کبھی اور ایسے مضبوط ایسے پہلوان تھے کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا اور جنگ بھی کی بعد میں آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل آج کے آج کا حکم جو تھا اللہ رسول کا حکم جو تھا وہ روزہ کھول لے گا تھا اور شریعت تو حکم کے ماننے کو کہتے ہیں شریعت تو حکم ماننے کو کہتے ہیں شریعت امال کرنے کو نہیں کہتے ہیں کہ اب ہائی کے دن عرفات کے میدان میں حکم ہے کہ مغرب کی نماز وقت پڑھنا پڑی جائے اور مزدلفہ جا کر پڑی جائے بازو مزدلفہ مضلفہ آج ہی رات پہنچتا ہے تین میل کا فاصلہ لے کے اتنا رش ہوتا ہے کہ بعض اوقات رات کو آدمی پہنچتا آبادی رات کو پہنچ کر ایک اذان دیں گے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر دوسری اذان نہیں دیں گے پھر دوسری عامد کر کے عشا کی نماز پڑھیں گے تاؤ کوئی آج بھی کہہ کہ نہیں میں تو مغرب کی نماز بق سے گزار نہیں کرتا میں رفات میں پڑھ کر جاؤں گا تو اس کی نماز حاجی کی نماز ادا نہ ہوئی کیونکہ شریعت اللہ کے حکم ماننے کو کہتے ہیں یہاں اللہ کے حکم ہے کہ مغرب کی نماز کو وقت پڑنا پڑا جائے اور مضلفہ میں جا کر بے وقت پڑا جائے تو لہٰذا یہاں حکم جو ہے وہ اور زور اثر کو کٹھا پڑا جائے ارفات کے میدان میں کوئی آدمی مسجد نمرا میں ہے یہاں کے حج کا خطیب خطبہ دیتا ہے خطبہ حج جہاں سے نشر ہوتا ہے اگر اس کی جماعت میں براہ راست شمل ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے پھر تو یہ دونوں نمازوں کو کٹھا پڑے گا زور اثر کٹھا پڑ کے پھر مغرب تک دعا میں ارفات میں مشہوروں میں اور اگر کوئی آدمی جا ہے وہ اس میں نہیں ہے بس یہ نمرہ کی جماعت میں نہیں ہے اپنے خیمے میں اور یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں پر پھر زور کو اپنے وقت پر پڑھنا پڑے گا اور اثر کو اپنے وقت پر پڑھنا پڑے گا اس کے لیے پھر جائز نہیں کہ یہ جمع بین فلاطین کرے دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑے پہلے اگر کٹھی پڑی ہوئی ہے تو ان کو قضاء لوٹانا چاہیے تو ان کو ادا نہیں ہوئی تو اللہ کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ زور اثر کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے زیادہ کوئی کہ جی میں میں زور پڑھوں گا پھر عصر کے بعد اثر پڑھوں گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی کیا ان کے شریعت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ماننے کو کہتے ہیں شریعت امداد کرنے کو میز نہیں کہتے ہیں. جو عمل جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ویسا کرنا ہوگا کیا اب عید کے دن حاجی پر جو ہے بڑی عید کی نماز نہیں ہے بڑی عید کے دن وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جائے گا اور بس عید دور کے دورے کاٹ کی ضرورت کے دن میں عمل ہے کہ جا کر کنکریاں مارے کوئی آدمی کہتے ہیں کہ میں تو عید کی نماز پڑھتا ہوں اور کنکریاں نہیں مارتا ہوں تو اس کاج کا ناقص ہو گیا اور درست کرنے کے لیے اس کا ایک بکرا جرمانہ دینا پڑے گا کیا ان کے آدھے اس دیں گے حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے عید کی نماز مقیم کے لیے جو مکہ مکرم میں رہ رہا ہے وہ عید کی نماز پڑے گا اور حاجی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مضلفہ سے صبح مینار پہنچ کر پہلے جا کر شیطان کو کنکریاں مارے اور پھر آ کر سر منڈائے پھر قربانی کے لیے جائے تو حکم جو ہے حکم کو پورا کرنا شریعے حکم جیسے جس موقع کے لیے جیسا دیا گیا اس کو پورا کرنا شریعت ہے میں عمل کرنا شریعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں جس آدمی کے میں جس آدمی کو آپ کو مارے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روندہ رکھیں ورنہ آپ کی شہر کو خطرہ ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس کے ذریعے ضروری ہے کہ آپ یہ افطار کریں اور یہ جان بچانے والا حکم جب اس کی طرف اللہ الایا ہوا ہے اس کو پورا کرے آج ہمارا چپڑاسی آیا ہے، بڑا پریشان اور چہرہ ستھرا ہوا اور نکل جی مسلے تپوس اور ہیں وہ جو شوگر مریضوں میں گردے گردو گردوں میں مسئلہ چھڑے ہے اور ڈاکٹر والا تو اگلے بھی چروجا بننے سے خما ہو جا جیسے میں تپوس میں نہیں کرے تھازم حال آپ رہتے ہیں اس کو تھوڑی سی بریفنگ دے کر سمجھا کر کہنا ہوگا ورنہ چھوٹ دے گی گیا آدمی ڈائریکٹ کہ بس بر ہو جائے ماتا کر دے ویسے برا سرل ہو جائے قدر نستے میں نے سمجھایا کہ یہ تمہاری صحت میں ہے گردے میں ہے پانی پینے کے ضروری ہے آپ تم ہے انتظار کرو گے شفا دے دے شفا ہو جائے تو پورا کرو تو ہے اس طرح سے حالات انسان کے نہیں پیدا کہ یہ آپ کا قانون جس کو آپ پاکستان پینل کوڈ کی شکل میں لے کر چل رہے ہوں وہ ظلم ہے اور وہ انسانوں کی زندگیوں کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے شریر کا قانون کسی جگہ تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہے ہر جگہ گنجائش چھوڑی ہے انسان کے لیے یا اس کی تکالیف کا اس کی مجبوریوں کا اس کی مصیبتوں کا ہر جگہ اس کا ولا کیا ہے میری صورت من جانا سفر ہے فائدہ میں نے یہاں میں نہ تم سے کوئی بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو اور روزانہ رکھ سکتا ہو تو وہ جتنے دنوں سے گئے یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے تو اس کے روزے کی ادائیگی ہو گئی باجود کے دوسرے دنوں میں ادا ہو گیا کی interesting <laughs>